ہم نے مانگو عجیب و دعوت ہو جی لی اور مجھ کو مانگ کے مجھ سے دیکھو تو سلائے اور رب کی کریمی اور رحیمی کو تو دیکھو صرف یہی نہیں کہا مانگنے والوں کو دے دیتا بلکہ انہیں کا دیکھ لو وہ ایسا بھی کوئی تمنگر ہوگا اور دنیا والے دیتے ہیں مانگنے والوں کو لیکن کوئی بلا کے دینے والا بھی کسی نے دیکھا قرآن کہا ازا کا عبادی امی فا انی قریب میرے محبوب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو کہو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب اجیب و جب کوئی پکارنے والا پکارے میں اس کی پکار کو پورا کروں اور یہاں بات ختم نہیں کی کیا کہا فل بولی بال لو میں نے بھی اگر یقین نہیں آتا تو مجھ کو پکار کے دیکھ لو پکار کے دیکھ لو اسی طرح جس طرح ایک بیمار نے پکارا لاچار بیمار مرض نے گرفتار ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا گھر والے علیحدہ ہو گئے اس کا علاج ہم سے ہو سکتا سارے چھوڑ دے جو پیسہ تھا جو روپیہ تھا سب لگ گیا اللہ تیری قدرت پہ قربان مفسرین نے لکھا نعمتیں بے انتہا مال بے شمار ایک دن رب کی بارگاہ میں سر بس جو رب نے کہا آزما کے تو دیکھوں دیا ہے تب پکارتا ہے کہ لی لے بھی لوں تب بھی پکارے سجدے میں سر رکھے سبر آئی کتنے ریوڑتے سب کو بیماری پڑی سب مر گئے جانور سجدے کو اور لمبا کر دیا اللہ نے عطا کیا نے لے لیا شکوا کس بات کا ہے ابھی سجدے میں سر رکھا شور مچا محل کو آگ لگ گئی کہا اللہ یہ بھی میں لے کے نہیں آیا تھا تو نے عطا کیا تھا رب نے کہا اچھا بیماری ایسی بیماری کے لاچار جہاں کبھی ہزارہ ختم ہوتے تھے آج بیوی بھی بی ساتھ چھوڑ کے چلی گئی کوئی ساتھ نہ رہا پڑے ہوئے ہیں کائنات دم بخود ہے بے اختیار بیوی بی کو آواز دی آج اسب معمول آواز کا جواب نہیں آیا پلٹ کے دیکھا بھائی بہن نے پہلے ساتھ چھوڑ کے دیکھا کہ بیوی بھی بی گھر میں اختا گئی ہے بیماری سے تنگ آ گئی بے اختیار ہو گئے نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی رب مستن یا کرو بانتا رہم الراہ اللہ فخر پہلے آیا بیماری بعد میں آئی اللہ جو جی چاہے آ جائے یوگ تیری بارگاہ کے علاوہ کئی ری جگہ چکنے کے لیے تیار مسئل سرو مانگتا ہے اللہ میں اور کچھ نہیں کہتا اور بیمارو مانگنا ہے تو ایسے مانگو جیسے ایوب نے مانگا کیا مانگا ردوا کے الفاظ دیکھو رب امی مسرو وانتا الحم الرحمین اللہ میں بیمار تو بڑا رحم کرنے والا رحم کر دے تو تیرے خزانہ میں کوئی کمی قرآن بکر اللہ لہو مننا مننا و فرمایا ابھی ایوب کی پکار اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ابر رحمت برسنے لگا کے قطرے ایوب جسم ات ہر پہ پڑے فرمایا جہاں قطرہ پڑتا ایسا معلوم ہوتا کہ نئی زندگی عطا ہو گئی ہے برسوں کے بیمار اٹھے اور رب کی ذرا کریمی دیکھو کہا اے یوب تو نے اپنی فقیری کا اور میری رحیمی کا تذکرہ کیا لو پیکواہ لہو لہو رحمتہ فرمایا جو کچھ لیا تھا ایک لمحے میں واپس لوٹا دیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیسے واپس فرمایا بابل کے برستے ہی آسمان سے سونے اور چاندی کے ٹکڑے بھی برسنے لگے ایوب بھاگے ہوا بسترے مرد سے اٹھے اپنی جھولی کو آگے کر کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگے ساتھ ہی گھر والے آگے کہنے لگے ایوب کتنے حریص ہو ابھی بیماری سے شفا ملے لمحہ نہیں ہوا کہ سونا چاندی اکٹھا کرنا شروع کر دی رب نے لیا تو شکوے کا لفظ زبان پہ نہیں لایا رب نے دیا ہے تو لینے سے انکار کیوں کروں کروانا صالح کا عبادی فانی فا قریب میرا بندہ مجھ کو پکارے مجھ سے زیادہ ہم نے دیکھا رب لینے پہ آئے تو تبنگروں کو مفت و کلاش کر دے اور جب رب دینے پہ آئے تو فقیروں کو کائنات کا شہنشاہ بنا اور پرانی بات چھوڑو اپنے گرد پیش کر دیکھو نگاہ دوڑو تمہیں اللہ کی کریمی کے نشانات نظر آئے بڑے پیمانے پہ دیکھو کہ وہ جو کل تک سلوٹ مارا کرتے تھے انہی کے ہاتھوں موت کے تختے تک پہنچا کے ہاتھوں اور قرآن قرآن کی सारे کل تک یہ سارے چند سلوٹ مارا کرتے تھے اور پھر انہی انہی نے فانسی کے پندے پہ چڑھایا اور انہیں پھانسی کے پندے سے اتارا اور لاڑکانے میں قبر تک پہنچایا قرآن جب دینے پہ آئے تو ان کو ہتا کر دے اور جب لینے پہ آئے تو ان سے چھین لے کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی ایران کے بادشاہ کو دیکھ لے رب لے کے آیا اور ایک مولوی مسجد میں بیٹھنے والا دھکے دے کے اس کو نکالا ایران سے رب نے اسی کے ہاتھوں تختہ کروایا اور مولوی کو نکالا تو ساری دنیا بنا دینے کے لیے تیار تھی مولوی کو اور بادشاہ نکلا تو دنیا کا کوئی ملک بنا دینے کے لیے بھی تیار قرآن آؤ دیکھو رب کی کار فرمائی پکارو اللہ کے رسول مفلس ہو تو کس کو پکارے تا اسی کو پکارو جس کو موسا نے مفلسی میں پکارا تھا فران کے گھر سے نکلے اور اس سے بھی پہلے فران کے گھر سے نکلے بھاگے فران کے لشکری ڈھونڈ رہے کہ قتل کر کے بھاگے وادی مدن میں پہنچے کنویں کی مڈیر پہ آئے لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا لیکن کوئی روٹی پوچھنے کے لیے تیار آئے ہیں قرآن اور تم کن کو پکارو تم کن کو یدون من میں تم تو پکارو تو ان کو جو نہ اپنی بنا سکیں جو اپنی نہیں بنا سکتے وہ تمہاری کیا بنائے تم کن کو پکارو تو ان کو پکارو جس کو موسا نے پکارو کپڑے پھٹے ہوئے ڈال پیٹ دھوپ سے پیاس سے خالی اللہ میں نے تو لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا روٹی کھلا دیں گے اللہ انہوں نے تو روٹی تک نہیں پوچھی بھائی، قرآن، سر سجدے میں رکھا ہاتھ اس کی بار میں پھیلا دی اور مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ نبیوں سے سیکھو تم مانگتے ہو تو اکڑ کر مانگتے ہو جس طرح قرض لینا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے موسا کلیم اللہ مانگ رہا ہے کیا کہا اللہ میں فقیر ہوں تو تونگر ہے اللہ میں بھوکا ہوں تو مجھ کو کھانا کھلا دے قرآن کے الفاظ کیا کہا انی لما انزلت من خیرن فکر کہا اللہ میں فکیر آیا تیرے بارگاہ میں تیرے دروازے پہ دستک دیتا ہوا فکیر آیا ہے فقیر موسیٰ روٹی ہم نے کہا فجا ہوا تمشی الفار موسا کی زبان سے بات نکلی ہم نے روٹی بھی دے دی روٹی پکانے والی بھی عطا کر دی جاؤ مانگا ہے تو تبنگ سے مانگا ایک اور آیا مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا کسی کو آواز دینا بھی چاہے تو آواز دے نہیں سکتا مچھلی کا پیٹ سمندر کی گہرائی رات کا اندھیرا بادلوں کی تاریخی ویسا ہوا صحاب محاذ فنادا پکارنا ہے تو کس کو پکارو رب فنا بات اللہ نے کہا اس نے تنہائیوں میں تاریکیوں میں پکارا کس کو اس کو جو شہرت سے بھی زیادہ قریب کیا کہا لا اللہ الا ان انی کنتو من الظالمین اللہ تاریکیوں میں اندھیروں میں تیرے سوا سننے والا کوئی دوسرا موجود رب نے کیا کہا اجیب و دعوت اب دزا دان کیا کہا اللہ حل. جب میں کنجل مومن ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو نگلنا نہیں اس کے لیے کشتی بن کے اس کو کنارے پہ چھوڑ کے آنا ہے جب مالا مانگو کس سے ایک اور ہے یاروں نے بے سہارا کر دیا بھائی اپنے سگے بھائی بے آسرا بنا کے چلے ہوئے کی منڈیر پہ رکھا اجماؤ یا جالو ہو کی ریابت چپ دھکا دے دو کہا اس نن معصوم کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی اللہ باپ کا سایہ شفقت تو چھن گیا تیرا سہارا رحمت تو نہیں چھڑا ہے اللہ تیرے یوسف کو بے سہارا کرنے کے لیے اللہ تو یوسف کا سہارا بن جا قرآن اوہ نہ یوسف تو نے اس کو پکارا جس کو پکارنے والا کبھی ناکام و نامراد عجیب و دعوت اچھا دان جبریل کو حکم ہوا چو اور میرے یوسف کو کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لو میرے یوسف کو گزن پہنچنے اور ساتھ ہی کیا بتاؤ اوہ نہ یہ شروع ایک دن آئے گا تجھ کو بے سہارا بنانے والے خود تیرے سامنے بے سہارا ہو کے کھڑے ہوں گے پھر آیا دن یوسف تخت مصر پہ جا کے سی بھائی پھٹے ہوئے کپڑے ویران آنکھیں پریشان حال یوسف کی بارگاہ میں آئے نہیں جانتے کہ تخت مصر پہ کون بیٹھا ہے کہ یوسف اپنے حسن کی فراوانی کی وجہ سے چہرے پہ نکاب ڈالا کرتے کہنے لگے مصنا مزجا او عزیز مسنا بے بے اے یوسف نہیں جانتے کہ کون اے مصر ہم بھوکے ہم پیاسے ہم پریشان ہم ساتوں کے ستائے ہوئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور پیسے بھی موجود نہیں کہ غلہ خرید سکے آئے کہا پھر کیا چاہتے ہو یعقوب کی اولاد اور ابراہیم کے پوتے کیا کہنے لگے کہنے لگے تصدق کا ان اللہ دل تصدیق ہم صدقہ مانگنے کے لیے آئے ہیں ہم کو خیرات دے دو قرآن کہا جس کو بے سہارا بنانے کے لیے آئے میں اس کا سہارا بنا اس نے چہرے سے نصاب اٹھایا کہنے لگا حل علم تم تم بے یوسف اور تمہیں پتا ہے تم تو کہتے تھے جس کو ہم چاہیں بے سہارا بنا دے اور میرا رب نے کہا کہ رب جس کا آسرا بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے گزن پہنچا سکتی قرآن. عجیب و دعوت ادبائی. اور اسی کا باپ نبی ابن نبی ابن نبی کیا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام طرح بیٹے کے ذمے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی رو رو کے آنکھیں آخاب دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا بیٹے آئے کہاں بنی کہاں ہے کہا بابا وہ چھن گیا ہائے نام کیا لیا یا سفالا یوسف بت آئے نہ ہو منل حس نے کہنے لگے ہائے آج یوسف یاد آیا کہ جب تک بنیا مین موجود تھا اس کے چہرے میں یوسف کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا آج دنیا میں ان نہیں رہا یوسف کا چہرہ کہاں سے دیکھوں گا گایے قرآن کہاں روئے اس طرح پھوڑے کے جو آنکھوں کی بینائی موجود تھی وہ بھی ظاہل ہو گئی رب کا نبی اندھا ہو گیا اٹھے جلدی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دیوار سے ٹکرائے نبی بھی ہاں یاقوب کا چہرہ دیوار سے ٹکراتا ہے پریشانی سے خون ٹپکا جب خون اپنے چہرے پہ آیا اپنی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی کہا اللہ آج تک تجھ سے نہیں مانگا آج مانگتا ہوں انما و اللہ اللہ آج یوسف کے غمے آنکھیں بھی نہیں رہی تیرا نبی دیواروں سے سٹ ٹکراتے ہیں اللہ یوسف مجھ کو ملا دے قرآن عجیب دعوت کہا زبان سے بات نکلی ادھر یوسف نے کہا جاؤ میرے باپ کے پاس میری قمیص لے جاؤ کمیز لے کے چلے رب نے بات کتنی جلدی قبول کی ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ کہہ لگے انی لاجے دوری ہے یوسف لولا انت فندون اور لوگ اگر تم یہ نہ کہو کہ یعقوب کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں کہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بھائے قرآن یوسف پاس پڑا ہوا ہے چاہے کنام ہے تو خبر نہیں ہوئی اور ملک مصر سے کمیز چلی تو یعقوب کو خوشبو کیوں اب مانگا نہیں تھا اب مانگا اور مانگنے والا اجیب کا جب مانگنے والا مانگتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں مانگ سے محروم ایک اور ایک اور مریم کو دیکھا پھل اس کے پاس پڑے بن موسم پھل کہا انا لکھے حاضر تیرے پاس یہ بے موسم میوے کہاں سے آئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی قالت ہوا من لا میں یہ اس کے پاس آئے کہ موسم جس کے غلام ہیں موسم جس کے نالے کا داض کر ربا وہاں خیال بجلی کی تیزی کے ساتھ دل میں آیا اللہ اگر مریم کو بن موسم کا میوا مل سکتا ہے تو مجھ کو بڑھاپے میں بچہ نہیں مل سکتا ہائے اور تم کس سے مانگو ٹونڈے شاہ سے تم کس سے مانگو تمہری شاہ سے تم کس سے مانگو لسوڑی شاہ سے سن لو ہم نے کبھی اختلاف کی بات کر لیکن قرآن کی بات سن لو اور رب کی قسم ہے نہ ٹونڈے شاہ نہ بھونڈے شاہ نہ لسوڑی شاہ نہ تموڑی شا رب کی قسم ہے بچہ تو بڑی بات ہے یہ مکھی کا پر پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے رب کی قسم ہے لن یخلقو لنگ زبابن ولا زبابند تما کہتے ہیں بچہ کہیں سے نہ ملا پیر کے پاس دیا پیر نے بچہ دے دیا اور رب کا خوف کرو اگر کوئی دے سکتا تو ابراہیم سے بڑا پیر کائنات میں کوئی موجود اور بولو کوئی تھا اگر دے سکتا تو نو سے بڑا پیر کائنات میں کوئی موجود کوئی موسا سے عیسا سے لیکن کس سے مانگا خود نبی ہے اور نبی کس سے مانگے کس سے مانگے اس سے جس نے کہا اجاز سال کا عبادی انیس انی کیا کہا رب بہو ندا انفی رب کو پکارا ہلکے ہلکے چھپ کر چھپ کے کیوں پکارا قرآن بتلاتا ہے چھپ کے اس لیے پکارا کہ کہا امراطی آ کر وقت بلد من منل کے اللہ سارے ڈاکٹروں نے کہا تیری بیوی بانج ہے اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود ہے اور اللہ میں اتنا بوڑھا کہ سارے سر کے بال سپید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئی مجھے ایسے بوڑھے کہ گھر بچہ پیدا ہو سکتا چھپ کے پکارا قرآن کے الفاظ کیا تھا نادا رب ندان چ لوگ کیا کہیں گے آئے لیکن یقین کتنا ہے اللہ مجھے بچہ دے دے اور ذکر تجھ پہ قربان مانگے بندہ تو اس طرح مانگے جس طرح نے مانگا مسئلہ سن لو میرے آکا نے فرمایا رب سے مانگو تو بڑی چیز مانگا کرو رب سے مانگو تو بڑی چیز مانگو کوئی اس کے خزانے میں کمی آ جانا ہے اور یہ کوئی سیٹ کی ہڈی ہے کوئی خان کی ہڈی ہے کوئی شیخ کی ہڈی ہے کہ اگر زیادہ مانگو کہ ناراض ہو جائے یہ اس کی بارگاہ ہے کہ اگر ایک بندے کو پوری تائنا تباہ کر دے اس کے خزانے میں اتنی کمی نہ ہو جتنی چڑیا کے چونچ بھر کر پانی پینے سے سمندر میں کبھی نہیں ہوتی اس کے مانگو مانگو تو بڑی مانگو اور زکری کیسے مانگے کہا رب حبلی ولی اللہ ایک تو بچہ دے کہا اور کیا مانگتا کہا دوسرا مانگتا ہوں یار سو نہیں سو الا یعقوب اللہ رب اے اللہ بچہ بھی دے اس کو نبی بھی بنا دے کیا مانگ اللہ بیٹا بھی دے اور بیٹا کیسا ہو نبی اے قرآن شرما ہو بے گلابن لم له من قبل ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے کہ ہم نے کہا ہم نے تجھ کو بیٹا دیا نبی دیا نام بھی خود رکھ دیا اور بیٹا کیسا دیا سلام نلے یوم بولے دو یوم یمو تو جب آئے گا رب کی سلامتی ساتھ لائے گا جب جائے گا رب کی رحمتوں میں جائے گا جب اٹھایا جائے گا رب کے نور نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا مانگا تو کیا ایک اور اور ہے ایک اور مانگ رہی ہے اللہ میرا بیٹا مجھ سے چھین کے لے جا رہے ہیں اللہ میں کیا کروں کہا کیا چاہے کہا اللہ میرا موسا مجھ کو لوٹا دے ہائے اب دو ہے لیکن اب دور بجائے منل مش